إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سجيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم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 اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم فإنك حميد مشيد أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه قوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وقال الله تعالى في مقام اخر ومن يهن الله فما له من مكرم سامي محترم بزرگانِ نے معزز ماں اور بہنوں ہوں. ہر قسم کے حمد و ثنا اللہ خالق کائنات مالک اللہ ضلجل والاکرام کے لیے ہے کہ جس نے رات کو ہمارے لیے آرام کا ذریعہ دن کو ہمارے لیے ذریعۂ معاش بنایا اس کائنات کو روشن کرنے کے لیے سورج کو چمکتا ہوا چراغ بنایا اس زمین کو اپنی جگہ پر برقرار رکھنے کے لیے پہاڑوں سے کیدوں کا کام لیا بے شمار احسانات و انعامات کے باوجود سب سے بڑا احسان انعام کرم کہ جس پر میں اور آپ جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو پکا اور سچا مسلمان بنایا ہے درود و سلام خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ کی رحمت نازل ہوں اللہ کے نیک بندوں پر اس کی نیک بندیوں پر میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے بزرگوں میری معسما اور بہنوں میری اور آپ کی کامیابی کا راز صرف اور صرف اللہ تعالی کی عبادت میں اور اس کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے دنیاوی معاملات ہوں اخروی معاملات ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی کو اپنانا میری اور آپ کی کامیابی کا ذریعہ ہے فرمایا کہ وہ اللہ و رسول فقد فاضف حسن عظیم جس نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانا اطاعت کی بہت بہت بڑی کامیابی سے ہم کنار ہو گیا اور اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اپناتے نہیں ہیں اپنی منمانی کرتے ہیں اپنا طریقہ اپناتے ہیں اپنی سوچ کو دین بناتے ہیں کبھی آزادی کے نام پر برائیوں میں مبتلا ہوتے ہیں کبھی مہینوں کو نحوس کا نام دے کر بداعت کو ایجاد کرتے ہیں اور کبھی مخصوص مہینے کے مخصوص دنوں کو سامنے رکھ کر محبت کا اظہار کرتے ہیں تو فرمایا و میا رسول فقطین جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی فرمانی کی وہ کھلی گمراہی کے اندر جا چکا ہے تو اس لیے میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے بزرگوں آج جہاں پر ہم نے بہت سارے مسائل پر گفتگو سنی ہے تو وہیں پر جب ہم معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمارے سامنے کچھ ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو انفرادی طور پر اپنے طور پر گناہوں میں مبتلا ہے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اجتماعی طور پر اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں بدعات کو ایجاد کر رہے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کے کاموں کو کر کے اپنے لیے دین سمجھ رہے ہیں تو جب میں اور آپ اچھے انداز سے جائزہ لیتے ہیں کہ گناہوں کی کتنی اقسام ہیں کہ جس کے انسانوں پر اثرات مرتب ہوتے ہیں اور کبھی قوموں پر اور ممالک پر ان گناہوں کے اثرات مرتب ہوتے ہیں تو سمجھ آتا ہے دو قسمیں ہیں ایک انڈیویژل کہ ایک انسان گناہ کرتا ہے اس کا نقصان اس کی ذات کی حد تک ہے اور کچھ گناہ ایسے ہیں کہ اس کے اثرات اس کے نتائج اجتماعی طور پر پوری قوم پر بھی آتے ہیں اور اس کے اثرات ملکوں پر بھی آتے ہیں میں انفرادی حوالے سے ایک سے دو باتیں کرنا چاہوں گا اگر ٹائم ملتا ہے تو پھر استماعیت کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے ایک عادی مثال رکھی جا سکتی ہے جب انسان اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کوئی حیثیت نہیں دیتا اور گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے اس کی ذات پر پرسنل اس کی ذات پر اس کے کیا اثرات ہیں سب سے پہلا نقصان اللہ اس کے دل کو نافرمانیوں کی وجہ سے زنگ آلود کر دیتا ہے اس کے دل پر تاریکی چھا جاتی ہے کیسے اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان نلم اجنب کانت نقطہ تنگ سعود افیقل بھی جب ایک مومن ایک مسلمان کافر نہیں مومن گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے گناہوں سے دل لگی کرنے لگتا ہے تو کانت نقطہ تنگ سعود افیقل اس کے دل پر ایک سیاح نکتا لگ جاتا ہے انتبا و نظر وکیل عقل احساس پیدا ہو جاتا ہے ندامت ہوتی ہے پریشان ہوتا ہے رب کے سامنے توبہ کرتا ہے استغفار کرتا ہے گناہوں کو چھوڑنے کے حوالے سے اللہ سے وعدے کرتا ہے میرا رب بڑا مہربان ہے سو قتل کیے اسے بھی معاف کر دیا فاہشہ ہے اس کی ایک نیکی کو قبول کیا اسے بھی معاف کر دیا کہیں پکڑنے پر آتا ہے سو سلاد کی پابند ہے روزوں کی پابند ہے عبادت کر رہی ہے ایک بلی کو پیاسا مار دیتی ہے اس کی ساری نیکیوں کو برباد بھی کر دیتا ہے کیوں لا الما عما الم یوس الول جو وہ کرتا ہے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے وہ جو کرتا ہے وہ بہتر ہی کرتا ہے اس کے ہر کام کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہے اور یہاں پر اگر یہ توبہ کر لیتا ہے استغفار کرتا ہے ندامت ہوتی ہے فرمایا سکیلا کلبو اس کے دل سے اس کے زنگ کو گناہوں کے زنگ کو صاف کر دیا جاتا ہے پالش کر دیا جاتا ہے لیکن وہ ان زیادہ زیادہ حت یا اگر وہ گناہوں کے اندر بڑھتا ہی چلا جاتا ہے اس کے اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی اسے کوئی ندامت نہیں ہوتی پشیمانگی نہیں ہوتی تو برائیوں کو کر کے فخر محسوس کرتا ہے یہاں تک کہ اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے پھر یہ گناہوں کا زنگ اس کے دل کے اوپر چھا جاتا ہے کہیں ایک لکھتا ہے کہیں پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضا علی کری یہی وہ زنگ ہے اللذی ذکر اللہ فی القرآن جس کا اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے یہ وہ گنا فرمایا بل ران ما یہ دلوں کے اوپر ان کے گناہوں کا نافرمانیوں کا زنگ ہے جو دنیا کے اندر وہ اعمال کیا کرتے تھے دل سیاہ ہو جاتا ہے پر سیاہی آ جاتی ہے اور دل پر تاریخی آج ہم پرواہ نہیں کر رہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ گناہوں کے نقصانات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اِنَّ جب ایک انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے نافرمانیوں میں پڑتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے دین کو چھوڑ دیتا ہے فرمایا اس کے چہرے پر سیاہی آ جاتی ہے اس کے دل پر سیاہی چھا جاتی ہے یہ ہمیں نظر نہیں آتی ہے。لیکن جو نظر نہیں آ رہی اگر وہ مسجد سے دور ہو پرانے پاک تلاوت سے دور والدین کی نافرمانی میں مبتلا حقوق اللہ سے دور حقوق العباد سے دور اسی طریقے سے سود کے اندر مبتلا حرام خوری کے اندر مبتلا چوگر خوری کے اندر مبتلا یہ سمجھ لو یہ دلوں کی تاریکی ہے یہ وہ تاریکی ہے جو انسان کے دل پر چھا جاتی ہے پھر وہ نیکی کی طرف راغب نہیں ہوتا ہے اس کا یہ مانا نہیں ہے اللہ تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے کہ اگر اس نے کوئی برائیاں کی ہے اس کے چہرے کے اوپر اس کے اثرات پورا چہرہ سیاہ ہو جائے گا ظاہری نہیں حقیقت اس کے دل پر سیاہی گناہوں کی سیاہی چھا جاتی ہے تیسرا نقصان نقسن فِي بدت اس کا جسم کمزور ہونے لگتا ہے حق بات کہنے سے ڈرتا ہے حق بات کو سننے سے ڈرتا ہے اچھی محفلوں میں بیٹھنے سے ڈرے گا اچھے کاروبار کرنے سے دور ہو جائے گا وہ نفسن وہ نفسن اس کا جو جسم ہے وہ واہن فِي بدت اس کا جو جسم ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے نقص پھر رستی چوتھا نقصان اس کے رزق کے اندر برکت ختم ہو جاتی ہے پانچواں نقصان میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے بزرگوں مولو صاحب امام صاحب قاری صاحب میں لوگوں سے ملنا چاہتا میرے پاس دولت بھی ہے میرے پاس گاڑی بھی ہے میرے پاس بنگلہ بھی ہے مارکیٹ ہے دکانیں ہیں کاروبار ہے ارے کچھ بھی تیرے پاس ہے کہ لوگ مجھ سے دور ہو رہے ہیں اگر یہ لوگ دور ہو رہے ہیں تو اپنے اعمال پر غور کرنے کی ضرورت ہے اس لیے کہ فرمایا وہ سول و بکسل فی کلو بالخل پانچواں با نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ختم ہو جاتی ہے یہ ہے انفرادی طور پر انسان جب گناہ کرتا ہے دل کا سیاہ ہو جانا جسم کا کمزور ہو جانا روزی کا کم ہو جانا یہ انسان اپنے ہی اعمال پر غور کرنے کی کوشش کر لیکن آج ہم نے دولت ہی کو اپنا ایمان سمجھ لیا میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے بزرگوں کو. اور کوشش کیا کرے پرانے پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھے دوسرا نقصان ایسا شخص جو اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہیں اپناتا ہے وہ اللہ کے ہاں اپنی قدر کھو دیتا ہے اللہ کے ہاں اس کی کوئی پرسنالٹی نہیں کوئی شخصیت نہیں کوئی وقار نہیں کوئی عزت نہیں ہے میں بیان مر کر کے اس بات کو تھک گیا ہوں کہ اللہ ملام علیما آتا ہی تھا علیما بناتا ولا انزل چت بن کلچت اللہ جسے تو دے, دے اس سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی اور جسے تو روک دے اس سے دنیا کی کوئی طاقت دے نہیں سکتی ہے ولا انفاظل چت بنکل چت کتنی پرسنالٹی کا مالک ہے شخصیت والا ہے دولت والا ہے مال ہے دولت ہے فیکٹریاں ہیں فرمایا تیرے عذاب سے کسی شخص کی پرسنالٹی اس کو بچا نہیں سکتی جب تیرے ہاں عزت کھو گیا وقتی عزت ملے گی اس کی کوئی حیثیت نہیں اور اس قدر گناہوں میں پڑتا ہے کہ پھر اللہ کے ہاں بھی عزت نہیں پھر دنیا میں بھی اسے عزت نہیں ملتی ہے پرانے پاک میں اللہ تعالی نے فرمائے اللَّهُ فَمَالَهُ مِن مُقْرِب اور جس شخص کو اللہ تعالی زلیل کر دے رسوا کر دے پھر اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے اور اسی آیت کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمارے سامنے آتی ہے اے لوگو اپنے آپ کو نافرمانی سے بچاؤ اے لوگو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ اے لوگو اپنے آپ کو بدعات خرافات اللہ سے جو ناراضگی کے کام ہیں اپنے آپ کو بچا کے رکھیے کیوں فی الب الما اسیاحت اللہ آپ کا گناہوں کے اندر مبتلا ہونا ایک انسان کا گناہوں سے پیار کرنا اللہ کی ناراضگی کو دعوت دیتا ہے تیسرا نقصان کہ جب انسان اللہ کی نفرمانی کرتا ہے گنا کے اثرات کس انداز میں آتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو جب کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے بارے میں کہتا ہے وَمَا رَبُكَ بِظلّا تیرا رب جو ہے وہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے لیکن اللہ تعالی کا ایک بندہ جب انسان اللہ کا باغی بن جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے دنیاوی طور پر سزا کیا دیتا ہے فرمایا پھر شیطان کو شیطان کو اللہ تعالیٰ اس کا پھر شیتان اے اللہ مجھے جنت سے نکالا ہے اب میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا کا کام لَو ان کے, ان کے گناہوں کے کاموں کو میں خوبصورت کر کے پیش کروں گا جہاں جہاں میرا بس چلے گا سامنے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے اکثر کو تو شکر کرنے والا نہیں پائے گا غور کریں کہاں کہاں پر نافرمانیاں ہو رہی ہیں عبادت میں دل کیوں نہیں لگتا یہ نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالی شیطان کو مسلط کرتا ہے وہ میں ذکر الرحمان دو ہی راستے ہیں. عبادت صرف اور صرف ایک اللہ کی ہے لیکن اللہ نے کیا کہا جو شخص رحمان کی اللہ کی عبادت سے اعراض کرتا ہے منہ پھیر لیتا ہے نہ صبح اٹھنا اچھا لگتا ہے نہ دکان کو چھوڑنا اچھا لگتا ہے بس ایک وتیرا بنا لیا اللہ کی قسم ایک وتیرا ان باتوں پر بھی غور کیا کریں کیسا وتیرا کہ میری وہ نماز ہی نہیں ہے جس میں میری کوئی رکت نہ نکلتی ہو جب ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل نہیں کرتے پھر میں سمجھتا ہوں کہ میری نماز یہی ہے کہ میں آخر میں اپنی تین پڑھ لوں گا چار پڑھ لوں گا دو پڑھ لوں گا اگر احساس ہوگا تو اللہ تعالی انشاءاللہ پہلی صف کے اندر جگاتا فرمائے گا یہ ہے احساس کا نہ ہونا کہ انسان کبھی سوچے کیا وجہ ہے میں ऑफिस سے لیٹ نہیں ہوتا میں کاروبار سے دور نہیں ہوتا ہر روز ہر روز میری نماز کیوں جاتی ہے میں ہر روز دوسری نماز کا انتظار کیوں کرتا ہوں یہ وہی وجہ ہے کہ دل پر جو ہے وہ سیاہی آ رہی ہے میں اس سیاہی کو دھونے کی کوشش نہیں کرتا میرے اندر احساس نہیں میرے اندر فکر نہیں میں اپنے آمال پر غور نہیں کر رہا فرمایا جو رحمان کے ذکر سے اعراض کرتا ہے نقیس لہو شیفانا یہ قرآن ہے میرے بھائیو کوئی اپنی بات آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا کبھی سوچو کہ یار ایسے ایسا ذکر کیا ہوا ہے کبھی پڑھو تو صحیح تم الیکم کتابا ہی ذکر اللہ اکبر کتنی بڑی بات کہ ہم نے اس کتاب کو ذکر کیا ہے نازل کیا ہے اس کتاب کے اندر ہم نے تمہارا ذکر بھی کیا ہے کتاب کو نازل کیا اور اس کتاب کے اندر تمہارا ذکر ہے تلاش کرو پرانے پاک کے اندر دو قسم کے لوگوں کا ذکر ہے یا اچھے لوگ ہیں یا برے لوگ ہیں جنتی لوگ ہیں یا جہنمی لوگوں کا ذکر ہے اچھے اعمال کرنے والوں کا ذکر ہے برے اعمال کرنے والوں کا ذکر ہے اللہ نے کہا کتاب ہی ذکر اس میں تمہارا ذکر ہے تلاش کر لو اب تم اپنے لسٹ کو سامنے رکھ لو کبھی ہم سینٹر میں جاتے ہیں کبھی ہم بورڈ آفس جاتے ہیں ہمارا پرچہ لگا ہوا ہوتا ہے میرا جو ہے وہ مارک شیٹ سامنے آ جاتی ہے میرا نمبر کون سا ہے میرا فیل ہونے والوں میں سے ہے پاس ہونے والوں میں سے ہے تو یہ قرآن پاک کے اندر غور کرے تو ہمیں پتا چل جائے گا کہ میں کون سی صف کے اندر کھڑا ہوں یہ آئینہ ہے آئینہ یہ تمہیں بتلائے گا مثال کے طور پر فرمایا عقیم السلاۃ زکا ورکرا کی عید نماز پڑھا کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کیا کرو یعنی بات جماعت نماز پڑھا کرو میں دیکھتا ہوں کہ میں نے ایک ہفتہ ہو گیا میرے ایک بھی نماز باجمات نہیں بڑی ہے فجر کی تو بہت دور کی بات ہے آپ خود چیک کر لے کہ میرا نام کس لسٹ کے اندر ہے کیا اس آیت کے زمرے میں میں آ رہا ہوں یا اس سے ہٹ گیا ہوں اور جیسے جیسے انسان ہٹتا ہے اتنا ہی گناہوں کا سنگ اس کے دل پر چڑھتا ہی چلا جاتا ہے نقئی لہو شیفانا شیطان کو مسلط کر دیت فهو قرین پھر وہ اس کا دوست بن جاتا ہے پھر وہ اس کو ایسے ایسے راستے دکھاتا ہے وہ یقون پڑھیے پرانے پاک کو پھر وہ سوچتے ہیں کہ ہم تو سیدھے راستے پر ہی چل رہے ہیں یہ نہیں پتا کہ اللہ نے سزا دی ہے دنیا کی زندگی میں ہی ایسے شخص کو دلوں کا سیاہ ہونا پھر اللہ تعالی کے شیطان کو انسان پر مسلط کر دینا یہ سزا ہے کاروبار میں نقصان کا ہونا اور پھر تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں بے شمار اس کے نقصانات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتے ہیں انہیں میں سے ایک نقصان یہ اپنے سامنے رکھ لیں کہ جب انسان نافرمانیوں میں پڑتا ہے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالی ایسے شخص کو رزق سے محروم کر دیتا ہے رزق سے کیسے محروم ہو رہا ہے اچھا خاصا کمانے والا حلال کی روزی کمانے والا لیکن ایک لالچ ہے کبھی پرائز بانڈ کی صورت میں کبھی سود خوری کی صورت میں اس قدر زیادہ اس میں مبتلا ہوتا ہے دن ہی دن کے اندر کروڑ پتی بننے کے چکر میں جو روزی ہے اللہ اس سے محروم کر دیتا ہے فرمایا کہ اللہ تعالی انسان کو اس کے برے اعمال کی وجہ سے روزی سے اللہ تعالی اسے محروم کر دیتا ہے برکتیں ختم ہو جاتی ہے پھر نہ گھر میں برکت نہ عمر میں برکت نہ عمل میں برکت نہ رزت میں برکت نہ گھر میں برکت نہ گھر والوں میں برکت ہر طرف نہ ہی نہ پھیلی ہوئی ہے کس طریقے سے برکت ہو صبح کا آغاز دس بجے ہو دس بجے تو آنکھ کھل جائے صبح کا آغاز نو بجے ہو آفس کے ٹائم میں نماز نہیں پڑھنی خود عبادت کی طرف نہیں اپنی اولاد کو کس طریقے سے لے کر آئیں گے برکت کا خاتمہ میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے بزرگوں کسی کی وجہ سے نہیں اپنے پاؤں پر ہم خود کلاڑی مار رہے ہیں کبھی احساس پیدا نہیں ہوا اللہ کی قسم کبھی اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے کبھی اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر رہے وجہ کیا ہے ہمیں ڈر محسوس ہوتا ہے فرمایا کہ انسان تو اس کے گناہوں کی وجہ سے روزی سے اللہ محروم کرتا ہے اچھا خاصا ایک بندہ کچھ پیسے لے کر آیا ایک غریب ہے مسکین ہے اس کے گھر میں جا کے یہ رقم دے دیتا ہوں گھر میں داخل ہوا دروازہ بجایا لیکن گھر سے میوزک کی آواز آ رہی ہے میں کیوں اپنی زکات کی رقم اس نافرمان کو دوں جس گھر میں قرآن کی آواز نہیں ہے میوزک کی آواز ہے وہیں سے واپس چلا جاتا ہے یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے گھر کے دروازے پر روزی آ چکی ہے لیکن اللہ اسے محروم کر دیتا ہے اور کس کس بات کا ذکر کیا جائے تین چیزوں کو سمیٹنا ہے پانچ سات منٹ کے اندر استماعی طور پر ملک کے اوپر کیا نقصانات ہیں استماعی طور پر آپ کے گناہوں کے اثرات آپ کے ملک پر لوگوں پر کیا اثرات آ رہے ہیں بے شمار تلا ایک بات رکھتا ہوں ابو دردار رضی اللہ تعالی عنہ مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے مسلمانوں نے جس کو عربی میں قبرس کہتے ہیں لما فتیحت قبرس مسلمانوں نے جب قبرس کو فتح کیا فرق بین نہ بکا باسماس مسلمان اس شہر میں داخل ہو گئے علاقوں کو فتح کر لیا جو وہاں کے رہنے والے تھے جدائیگی پیدا کر دی گئی مردوں کو قتل کر دیا گیا عورتوں کو بچوں کو قیدی بنا لیا گیا رو رہے ہیں سبقاپ الس اور وہاں پر مسلمان ان کی عمارتوں کے اوپر جھنڈے لہرا دیے خوشیاں منا رہے ہیں اور خوش ہونے کا موقع تھا اتنے میں جو رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جہاں لوگ خوشیاں منا رہے تھے جھنڈے لہرا رہے تھے ان کے لوگوں کو قتل کر دیا عورتوں کو قیدی بنا لیا ابو تردا رضی اللہ تعالی عنہ عظیم صحابی ہے ایک طرف اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں اور روئی ہی جا رہے ہیں بیر رسی ال اتب کی وجہ کیا ہے میں یوبک کیوں رو رہے رونے کی وجہ کیا ہے جب کہ آج کے دن اللہ تعالی نے اسلام کو فتح دی ہے عزت بخشی ہے اور مسلمانوں کو عزت بخشی ہے اور تم رو رہے ہو لوگ خوشیاں منا رہے ہیں <تصفح> ابو تردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول بڑی دور کی سوچی بھاپ کے اتنی گہرائی کہا وہ حق یا جب شکیلت کا, کا یا جبئی افسوس ہے تج پر ایز جب تیری ماں تجھے گم پائے مَا أَحْوَلَ الْخَلْقَ اللَّهِ اِذَا <عَمْرًا> تم استری سی بات کو سمجھ نہیں سکے میں کیوں رو رہا ہوں کہا بات یہ ہے کہ اس قوم کی ان لوگوں کی اللہ کے ہاں کیا حیثیت رہ جاتی ہے اپنا مقام کھو دیتے ہیں جو اللہ کے احکامات کو پامال کر دیتے ہیں ان کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی پھر کہا بینما بینت ان کا لہوب البلک جس قوم پر تم نے قبضہ کیا ہے تم لوگ مسلط ہو گئے ہو کبھی یہ قوم ان کا ڈالر بھی تھا ان کا روپیہ بھی تھا ان کے پاس مال تھا یہ بلڈ جن پر تم نے قبضہ کیا ہے یہ کی بندگے تھی، کبھی ان کا توتی بولتا تھا کبھی ان کا جاہو جلال تھا کبھی ان کا وقار تھا کبھی ان کی پرسنالٹی تھی جیسے آج تم غالب ہو کبھی اس ملک پر یہ حکمرانی کر رہے تھے لیکن اذا تارا کو جب ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی فسارو الا ماتار پھر اب تم دیکھ رہے ہو ان کی جو حالت ہے وہ تم دیکھ رہے ہو نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ نے تمہیں ان پر مسلط کر دیا ہے میرے رونے کی وجہ بھی یہی ہے کہیں ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ ہم پر کسی کو مسلط نہ کر آٹھ مئی یہ تھوڑے دن پہلے کچھ جہاز اڑے تھے ادھر سے بھی ادھر سے بھی بمباری بھی ہوئی بیزائل بھی چلے اللہ کی قسم میرے نبی کو خوشخبری ملتی میرے نبی اپنی پیشانی کو زمین پر جھکا دیتے لیکن ہم اس دن سے آج تک اس قدر زیادہ مغرور ہو چکے ہیں اللہ کی قسم اللہ کی نافرمانی کے کاموں کے اندر مبتلا ہے کسی چینل کو اٹھا کر دیکھ لو اینٹری تو وہ یہی باتیں کر رہا ہے یہ نہیں ہے اس کے بعد گلیوں میں جہاں جہاں پر بھی ہم نے اسٹیج لگائے ہیں بس نعرے بازی ہو رہی ہے نافرمانی ہو رہی ہے کوئی کوئی انہیں سمجھانے والا نہیں کوئی ان کی اصلاح کرنے والا نہیں ہے جانے کیسے کیسی پارٹیاں ہوئی اور خصوصاً یہ جو آپ کا کیا ہم نے اس ملک کو یقین جانے اس لیے حاصل کیا تھا کہ جس وقت پارٹیشن ہوتا ہے قریباً کم بیش ساٹھ لاکھ کے قریب ساٹھ لاکھ کے قریب نوجوانوں نے ماؤں نے بہنوں نے اپنے جسموں کی قربانیاں دی ستر ہزار کے قریب ماؤ بہنوں نے اپنی عزتوں کو بچانے کی خاطر کنویں میں چھلانکے بھی ماری اور کہیں سکھ کہیں ہندو انہیں اپنے ساتھ لے کر چلے گئے یہ کچھ باتیں وہ ہیں جو ہم نے پڑھی کچھ باتیں وہ ہیں جو میں نے خاص طور پر اپنی والدہ محترمہ سے سنی کہ جس وقت وہ انڈیا سے پاکستان کی طرف آتے ہیں تو کیا حالات تھے کیا اس وجہ سے نوجوانوں نے ساٹھ لاکھ نوجوانوں نے قربانیاں دی کیا اس وجہ سے ماں اور بہنوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا لیکن آج یہاں ایک بارڈر کا فرق رہ جاتا ہے اور فرق کیا ہے ہمارے پاس اس وجہ سے آج ہر بچے کو دیکھ لیجئے اور ہمارے صاحب اقتدار لوگ بڑے فخر کے ساتھ اتنی بڑی جگہ کا انتخاب کر رہے ہیں کہ جہاں سارے کے سارے فاشی کے اندر مبتلا ہو جائیں گناہوں کی دعوت دی جا رہی ہے اللہ کی قسم کس قدر زیادہ ہے کہ ستائیس ہزار کے قریب نیشنل اسٹیڈیم کے اندر لوگ آ سکتے ہیں جو اندر نہیں پہنچ سکتے جو اجتماعی طور پر اندر برائی میں شامل نہیں ہو سکتے ہم ان کے لیے چراہوں پر بڑی بڑی اسکرینیں لگائیں گے تاکہ ہر بندہ گناہوں سے محسوس ہو سکے یہ تیرہ اگست کی رات کو کیا ہوا اور جسے اقتدار کا شہر کہا جاتا ہے وہاں پر کیا ہوا کبھی ابو دردر رضی اللہ تعالی عنہ کی بات پر غور کیا کہ ہم نے اس دن سے لے کے آج سلک نافرمانیوں ہی کو دعوت کی اور کوئی محبت کے نام پر کس انداز میں شہر کو پورا کا پورا بند کیا اور کوئی اس مہینے کی نحوست کو سامنے رکھتا ہے کہ یہ مہینہ بڑا نحوست والا ہے اس میں کوئی بھی کام شروع کر لو وہ پایا تکبین تک نہیں پہنچتا خاص طور پر اس کے آخری جو تیرہ دن ہے تیرہ تیزی کے دن ہے کسی نکاح کی ہم نے کوئی تقریب نہیں کرنی ہے مجھے بتلا دو اس کے علاوہ جو مہینے گزرے ہیں اس کے اندر کون سا ہاسپٹل آپ کو خالی نظر آیا ہے سارے مہینے اللہ تعالی کے اللہ عمر رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں ہی بلی سامنے سے گزر رہی ہے پیچھے ہٹ گیا پھر اسی طریقے سے کسی نے مانگ لیا بس آج تو میری خیر نہیں ہے اور اپنا کسی سے کوئی بات سنی ہے کہ یار اس دن میں کوئی کام نہیں کرنا چاہیے پیچھے ہٹ گیا صرف وہ پیچھا نہیں ہٹھا بلکہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے اور شرک کیا ہے ان لا لظلم عظیم <عَزِيم> یہ بہت بڑے انسان ظلم کر رہا ہے میرے رب نے کیا کہا ان اللہ لا يغفر ان يشرق بی ویغفر مادون ذالک لیمیش اتنی نفرت ہے میرے رب کو کہ شرک کے سوا جتنے گناہ اللہ معاف کر دے گا اسے معاف نہیں کرے گا میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ میں نے بیان کیا ہر پہلو پر مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کے توفی کا